وقف ورسلات سلام سل تو سلام سید و خاتمل محمد نل مصطفیٰ والا آلحی و آلہی و والوفاء ما بعدو فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من بلا ہی سدا ہولہ نلازی بل گارس ملا ہلا گتو نلمبی او ہلدی نو سلو آلے سلوتلی م السلام لوور سلام والیا سیدیا رسو مل والا آل کا و سواب کیا سیدیا حبی مل ارسل تو ورسلام علیکار سیا خاتم ہبی سہاب سیا مکین کو سنی مسلمان برا السلام علیکم حمد و سنا درو دے ختم لمبیا ل سنا تو بعد آج رانا فریاد ہے حق تعالی جلا شان ہو حق سچ کا ہمیشہ الہام فرماے اور خطا تو ہر طرح محفوظ فرماوے دوستو اج دے خطبہ المبارک ال موضوع دوضو ہاں تین حدیثوں میں غلط بیانی کی نشاندہی تین حدیثوں میں غلط بیانی کی نشاندہی اس دی وضاحت ہے تین ہادیساں آدی سے مبارکہ غلط بیان کی عوام کروام بھی نہیں تے وچ بھی نے عوام ظاہرے مولویا تو ہی سنے گی تو بیان جو ان سننا اگام بیان کر دینا ہے یہ تو میں سمجھنا کہ یہاں دی غلط بیانی دی وجہ جہالت ہونی لیکن جڑا مولوی طبقہ ہے نا وہاں کے غلط بیانی دی جڑی وجہ ہے یا تے تو مہا دنیادار اور لوگوں کو خوش کرنا ہے علماء یہود آگو جیوں یہودی علماء اپنے سرمایہ دار اور دنیا دار طبقے کو خوش کرنا تورات دے الفاظ اور مانے دی مرضی کے مطابق بدل چھٹ دے سننا یا تے مان تو بےمان طبقہ اکثر اویم کیتی کھڑا ہے یا خود جہالت دا شکار نے انہوں نو حقیقت دا پتہ ہی کوئی نہیں آوے ہوا ایوا ڈانگا ماری جاندے نے بھائی जरा मोल भी तबका है तीन हदीसा गला भी काफी थकिया मैं परसों विर घंटे बोलिया कल फिर दिन मैलसी बोल के सारे रात सफर करके फिर इथे अपने वहां मौजूद जरा बड़ा दिलचस्प भी एर ईमानी भी ए ان شاء اللہ ہلزیز بہت سارے جناب نا مغالتیا تو بچائے گا حقیقت حال جیڑی وہ جناب اگے کھل جائے گی میں بڑی محنت کر کے تو جو حقیقت حال سی وہ جناب دے سامنے پیش کرنے ہے انج مولوی طبقے سے اکثر جہالت ہے उन्होंने वेली कोई नहीं फरागत ही नहीं मिलती कुरान अदीश पढ़ने की हां जी बसो पैसा ही इना चढ़ गया इन्नी चढ़ गई है इंगलिश इनी चढ़ गई है उन्होंने कुरान अदीश का मौका ही नहीं लगा तो जो मौका ही नहीं ला वेखना ही नहीं तो फिर झूठ ही बोलने होर भी करना अपनी तरफों लड़ाई आना حدیس آم سن, سن دے جی کہ سو بندہ کوئی آدھے نے چالی بندہ رل کے جا جنازا پڑھن وہ بخشا عام ایک حدیث کئی یہ ان بیان کرتے ہیں سو بندہ یا چالی ہوا کا بلی ہوتا وہ پھر جب یہ حدیث بیان ہوتی ہے وہ آپس سارے بلی بن بنتے ہیں وہ ہر ایک گمان کرتا ہے کہ میں ہی ہوا گا آخر چالیاں تو میں بھی کھلوتا ہوں آم اگلے دن ساٹھے دلی نے صاحب एक जनादे चनादे मौलवी था बन रहा कि जी हदीस पा के चलता सौ बंदा जिथे कट्ठा हो जाए ना उन्हों का बली हों इने बंदे खले वली नहीं हो बखशी माई बख्शी गई وہ پھر سڈے ویلی اس مولی صاحبہ حدیث صحیح بیان کرم ساری نہیں جانتی اس گل گل ہے سو بندے جا سینا تین سات سو بندہ دینا تو تات ولی بچوں کٹ کرے بھی میرے نال بنی کی ایک تو حدیث آ نا نہ کھانا نہانا خراب ویکیا بھی حدیث کی نہ مانا سمجھا مانا سمجھ دے تا میرے سید میری علی شاہ تاجدار گولڑا آ فرماندے نے اپنے دور کی گل کرتے ہیں فرمایا نہ اس لیے تکوا ہے جس نال سینے وچ نور آئے تے بندہ حقیقت نو سمجھ لوے تقوی کوئی نہ رہا کہ جس نال ان شراہے صدر ہوشرا کے نوری ہووے، سینہ کھلے کہ رب ہے مئی یجعل تک لاہ یجعل حل فرکانا جیڑا بندہ اللہ تو ہے تقوی اختیار ہے अल्ला उसू हक के बादल का फर्क समझा देंने राती भी बस चीज गल हो रही थी मैं गल करा चो बंदे आग बार बार मौलविया की गल कर मैं क्यों भोले हो रब को हिदायत मंगो मौलवी का कलमा ना पढ़ो वह भी तो सुराई पढ़ते थे فلانا مولوی ایو سڈا اسلام پہلو اسلام ویخ بعد اج مولوی نو ویخ جی پہلو مولوی تے بعد اج اسلام ویخیا تو بٹھا باہ لیں گا آپ کیوں اس واسطے کہ مولوی کی ہے گنا صحابی کو ہو سکتا ہے ایک صحابی نو پتھر مارے گئے کی آخگا اتے رجم ہوئی ہے جناب کی سزا ہوئی تو اتے کی آخو گے دلیلجت برہان جیڑی ہے وہ ہمیشہ اسے فیل دی پیش کرسوم معصوم, معصوم صرف نبی ذات بے وقوفت پہلو مولوی ویختے جی بعد اسلام دیکھتے جی مومن ہوئے جڑا پہلو اسلام نو سمجھے تے بعد مولوی سمجھے جہاں اسلام ترا ہے انہوں سہی منے جاورا ہے وہ دفعے میں تو یہ سی سڈے سینے نور نہیں رہا جس نال سانو حقیقت سمجھ آئے نوی پاک سرکار دا فرمان سمجھ آران سمجھ آئے اور سڈے چل کو نہیں رہی دوسری گل فرمایا تاجدار گولڑا نے کہ علمی لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت ہی کوئی نہیں کہ چلو فرمان رسول انج سمجھ لیا جائے دینا کام جی میں ہزور دے صحابہ نے سمجھا سی عقیدہ ہی انج رکھ لیا جائے فرمایا وہ بھی گل رہی نہ علمی لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت رہی ہے نہ تکوا رہا ہے دو ہی چیزاں نے جہاں حضور دے فرمان نو سمجھا انگلش انگلش کا کوئی تعلق نہیں قرآن بھی سمجھنا اے انی جی شیتان بلان نے جڑے ہیں کی شرط رکھی کر رہے تو سائیں میں پہلے نمبر تے اے حدیث پاک پوری حدیث دی کتاب چو پیش او کرا بعد پھر حدیث دے حدیثرا لکھن والے امام دے حوالے اس کا مطلب بیان کر تو گور سمجھنا اے پہلے نمبر بندے والی یا چالی والی حدیث پاگ اے ہے مسلم شریف حدیث دی کتاب جا درجہ بخاری شریف تو بعد ہے جلد نمبر اس کی پہلی صفحہ نمبر تین سو اٹھ کراچی چھپی ہے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مام میتن توسلی علیہ امت من المسلمین یبلغون یب لوگوں یشف او نہ لہ الہ ہے مطلب مانا کوئی میت ایسی نہیں جس تے سے دے وچوں کچھ لوگ جمع ہو کے نماز پڑھن جنہ کی تعداد پہنچے سو نارے ادر واسطے کرن سفارش مگر اللہ تبارک و تعالہ ان دی سفارش قبول فرماے گا اے ایک حدیث بات اس سو بندے دیا دو حضرت ابد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سرکار کا بیٹا فوت ہو گیا آپ نے اپنے خاطم نرمایا قرائب ار مجھ تام لہ مینناس ویخ کا کن بندے کٹھے ہوئے نے جنازے کوریب فرما فخرج تو میں نکلیا تو ویکیا کن جمع ہوئے میں دسیا آپ نے فرمایا چار بندے نے میں آخیا ہاں چالی بندے نے فرمایا لے چلو جنازے نو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا ہے آپ نے فرمایا کوئی مسلمان مرد ہے اس جناز چالی بندے کھڑے ہوں حدیث لفظ نے من راجو لنسل یمو تو فلا جنادت جناد ہی اربا اونا راجو لن لا شرے کن بلا ہے شیا الا کوئی مسلمان ایسا جی کے جنا چاری مرد کٹھے ہو جان ایسے کہ لا کو بلا یہ شہ آ جڑے اللہ کا شریق کسی شہر بھی نہ بنا ہوں پچھلی و اگلی وضاحت زیادہ ہو گئی کہ اتے ایک لفظ دا اضافہ ہوا کہ لا شریک بلا اللہ دا شریک کسے شہ ن بھی نہ بنا الا اللہ اس دی انہ دی سفارش اس بندے دے بارے قبول فرماوے گا اے حدیث پاک اے ہے جی والی सौ जना दे पढ़न आी सौ बंदी इस झूठ तो यह जरा यह बोलिया जाता है भी एक अला होंथ मैं तर्जमा भी सुनाया मैं तर्जमा भी सुनाया हदीश ने लफ्न भी पढ़ सुना है اینا کوئی نفر یہو جہ نہیں آیا بھی چالیا کلا سو وا بلی ہوں سمجھ نہیں آئی گل ہوں رہا اس کا مطلب اتنے سو دیا تھلے والی حدیث پاک جی کنیا کا آیا چالیا کا آیا تو چشتی یہ وضاحت کر وضاحت کر <تصال> <تصال> پہلی شہ اتری حدیث پاک یا تھلے والی دونوں آیا کہ مرن والا مسلمان کی ہوفر ہو مشرق ہوے نہ منافق ہوے ایمان شرط ہے وہ واسطے جی منافق تو میں کروڑ ایک پاسے کی ساری خدا ہی ایک پاسے ہو گئی خود نبی پاک سرکار نے عبداللہ بن نبئی منافق دا جنازہ بھی پڑھایا سی کڑتا مبارک اپنا انہوں پوایا سی چاریا پھر بھی رب نے فرمایا حبیبہ با ستر معافی منگے مندے واسطے تو میں نہیں معاف کرنا سید ہی علیہ تو وقت تسلیم جلال پڑھاو کمیس مبارک اپنا پوا کمر چتاں مبارک نال اتار منافق سی ایمان نہیں سی نا نبی دا کا پڑھاو فائدہ دے سکیا ہے نہ کمیس پواون فائدہ دے سکیا ہے نہ نا مبارک نال اتارنا فائدہ دے سکیا ہے عبداللہ بن نبی منافق پھر ہمیشہ لے جہنم پہ سڑتا ہے اللہ دا قرآن اس کے خلاف اتریا پورا سورج آئی کڑیے جس سے رب سونے وضاحت نال دسے ہے با اندر منافق سے تینوں نہیں سہی منگا میں بخشا سوال اٹھا کہ نبی پا کے ہلور تو پتا بخشی چڑا کوئی نہیں یارسل فر کیوں پڑیا فرمایا اس نیت نال پڑھیا یہ پچھلے منافق کئی منافقت چھڈ کے مو منو جانے سر تو ہی وقت آیا کہ اس جنابے تو بعد ایک ہزار منافق ٹھڈو مومن ہو گیا آل! توجہ نہیں کی گلوں کا پتہ لگا ایک تو یہ کہ منافق دی بخشش ہو نہیں پاوے سفارش جنابے پڑھانا کون ہوجے بلم بیا مرسلا تو میں نہیں تتو خیر کہڑی گل نے کروڑی کدھ لیے گا پہلے نمبر جا اگو پی آئے یہ خود مومن ہووے سفارش کا دا حقدار ہو سفات کا بخش کا دا حقدار قبلہ اے حدیث پاج تے انہیں پڑھ لی بے وقوفا نے اے نہیں ویکھیا کہ اس حدیث پاک کے چد تک آ گیا ہے زمانہ آئے گا لو سورے مسلمان شامی کافر ہو گے شامی مسلمان سوے کافر ہو جان گے کفر تے نال پھیل جائے گا اج تے خدا کی قسم کر کے حالا منافقت نہیں ہو گئی ہے کہ ادھر کلمہ زبان تے دل کافر دل کفر عمل کفر امن کفردار قانون کافر کا احترام پیاب کافر کا احترام پیام کافر کا احترام اور نبی مزاق قرآن پہ گانے ایسے سنے جاتے ہیں جنہ کفر ہے نصیب سڈے لکھے رب نے کچی پینسل <سؤال> یہو جہر جو مریا ہوا جنازہ نبی پڑھاوے نہیں بخشیا جا سکتا توجو نہیں منافق کی موٹی نشانی ہے وہ کافران سنگت جوڑتا کافران دلی پیار رکھتا ہے تو جگریزہ یہ خردیا پیار ہوے گا لانتی کافر منافق جی اندر قرآن خدا دا ہے یہ ایک سو ایک گانا خدا دی قسم تقریباً ہو جہ چل رہا ہونا جہاں تھڈوئی کوئی نایت پٹی نے گایا ہے کوئی مسرود رانے نے گایا ہے کوئی فلانے کنجر گایا ہے کوئی فلانے کنجر گایا ہے <coughs> میں کوئی گاڑا ہے مل, اه, ملتا خدا سے تو اس سے پوچھتا یہ ظلم توں نے کیسے کیا فرصت میں بنایا اے کیونیں وہ تجھے فرصت میں بنایا ہوگا جب رب نے بنایا ہوگا فرصت میں میرے یار دیکھ لانت خدا کی پوے یہ کنجری فرست چاہیے رب وکرا ہو کے جانے بنا رہا یہ محنت کافی کرنی پیسی لانت خدا دی پونے سمبیا بنا دیا کن آخر بن گیا کنجری فرصت رب نفر روپئے ہوں ایمان ہی ختم لیکن کی روک کے پٹی مجھے گایا راج ربا دے خدا دی قسم ایڈے اہانتی نے کافر بھی شرما گے ہوں یہ ہوئے جنا ہوا آخے ویچ کلے کا نبی باق تیر اخریقے نے جی مرضی چکھے گا اوے رب کردا جائے گا بئی مانا بک بک نال تو خود دوپڑ اپنا توڑ کڑوتا ہے ایمان آئے دے دے نا. تیرا اپنا ایمان ختم ہو گیا تو لوگ کو پھر نا. توجہ نہیں نمونہ دمونا ہے اگر آپ تنہا رہنا جی ایمان دیتے رب تو پچھاڑ لوگ اگر خود ڈول لا رہی جڑے سورجا مری تو آخری ویلے آخیا سی میں تو لوگوں کا دل خوش کر کے عبادت کرتی رہی ہوں پڑ کے جنادہ آخ کیوں جی آخ تو سو بندہ آیا افسوس ہے ان شرط مرن والے دی مرن والا صاحب ایمان ہو نہبی شریعت ہاڑا سمجھے نہ مزہ کڑا نہ انکار کرے کفر وے, کیتی وے, قرآن قرآن نہ کفر بکیا ہو تو کیتا کی ہولیل کوئی کفر اس کو نہ ہوا ہومان ایمان سچے نار مرے اے پہلی شرط ہے تا حدیث پا کے چایا ہے امت تم ہاں ماں میتھے آیا ماں مر راجو لین مسلم مسلم کون مرد ہوسلم مسلم ہوے کون ہوسلم ہو مرن والے جہے پیچھے کھلوتے نے انہاں واسطے حدیثی آیا دے شرط آئیے لا کو بلا ہے شا یارو اس شرط نو ملا نہیں سمجھ سکتا یہ میرے علی شاہ کو بھی سمجھ آ پیر صاحب رحمت اللہ دے مکتو بات تیے یعنی کتاب دے خط مبارک نے جتھے جتھے خط بھیجے سن نا وہ خط یک جا کٹھے کیتے گئے اس مکتوبات پیر صاحب کبلا دی کتاب صفحہ نمبر ایک سو چودہ تو ایک سو پندرہ اس لکھا کہ پوچھا گیا آپ سرکار تو کہ مسلمان موجودہ حالت چلیل کیوں نے تو پیر صاحب پھر بیان فرمایا ہے پوچھا گیا اسلام و احالی اسلام کی موجودہ مسکنت کی وجہ کیا ہے میرے مرشد نے جواب دیتا علماء اسلام کی ذلت آزماست کے برماست کی مسداق ہے اسلام کے علماء اور اسلام والوں کی ضلت ساڈی اپنی طرفوں اپنے پی کھڑیے یہ پیر صاحب دا مطلب بیان کر رہے ہیں یعنی اپنی کیتی سڈے اپنے سر آئی کھڑیے حق اللہ کو ہم نے چھوڑا حق العباد اس نے ترک فرمایا یعنی ساڈا حق سی اللہ سو جا اپنی رحمت نال اس بنایا ایک حق اللہ بندیاں تے اللہ دا حق چھوڑیا تو جا حق حقی سے حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تدرو نام حق اللہ کیا جانتے ہو اللہ کا حق بندے کی اللہ دا حق بندیاں دے حدیث پاک دے حوالے اللہ دا حق بندیاں دے کہ کسی شہر اللہ دا شریک نہ بنا کے سونے بندیاں دا حق اللہ تک کی توجہ بھی کیتی گل دینا بٹھا ہے پہلا نبی پاک نے دسیا اللہ دا حق بند کی بندے اللہ کسی شہر شریق اللہ دا حق کھندے پہ بندیاں دا حق اللہ تقا دلہ اللہ جو ہل بہم رب دے بندیاں دا حق رب دے جدو اے اللہ دا حق پورا کرا وی عذاب نہ دے آزاب ہوں سا حقاح حق کہ اصا کوئی شریک نہ بنائی تے ساڈا حق یہ سان عذاب نہ دے سانو عذاب نہ دے مرشد مہر علی نے فرمایا اسا اللہ دا حق چڈیا ہے شریق بنائی کھڑیا وہ <سؤال> ذات نے پھر سڈا حق ہے رول دتا ہے کہ وہ شرط سی ترسا حق میرا پورا کرو گے تو پھر میں ترسا میرا حق ہے میں آزاد دے کے مارنا زلیل پہ ہوں ہوں پیر صاحب نے دسیا بھائی اوی اللہ شریک بنانے پے ہیں بس ہونا اصا مسجد سجدہ کریے بہت اگے اثا نہیں رکھے اصا چند خدا نہ منیے ستارہ نہ منیے سورج نہ منیے فرشتہ نہ منیے پھر اہا شرک کیا پیر صاحب فرمائی وضاحت اس حدیث میں شن کا لفظ نقرہ ہونے کی وجہ سے شرک خفی و جلی دونوں پر ہا ہے شرک خفی یعنی اعتماد علل اسباب سے مومن کو بچنے کی ہدایت کی گئی ہے گل سمجھی فرما ایک شرک چا نگا ایک چھپیا گل سمجھ لگی والے چا نگا شر کے کوئی آ میرا خدا سورج بوتے اگو سجدے کرے اے مشرک کے چا ٹھیک ہے نا کوئی ویکی فرمایا تو دجا شرکے وے کہ اللہ سانو روکیا ہے کہ اسباب دنیا کے جڑے ہیں نا یہاں کے اتنے اعتماد دل ہوکیل میں وکیل آدھے نے کار ساز مسبے کو میں توا فرد بنتا نگاہ میں مولا تکو تل کے بروسا کسی بھی شاید ماسا نہ ہو فرمایا اسا اسباب تے سے اعتماد رکھنے اندر ادر شرک کیتی کھڑیا چھپیا تھی جی سڈے اندر وہ شرک نہ ہندا. تے اسا دین خدا نو نا چڈ دے سبب بھاگے ٹر جا اے کم جانا تے تر جا پر دیتا وضاحت کیا کرنا پیر صاحب دیگل دی. رزق کی گل اندر اسان کافر دی اطاعت کر کے اپنا دین نہ چھڈتے جدو بھروسہ کھن تھی ہوتا فرمایا اسا اے اندر کیتا ہے خدا گیا ہے بھول زبان تو رب رہے دل چی رہا دل رہ گیا ہے کافر دے بھروسے کسے دا امریکہ دے بھروسے کسے دا برطانیہ دے بھروسے دے دا آٹم دے بھروسے دے کسے دا نفری دے بھروسے دے پتر تے تروسے دے اسے اعتماد رہے رب سے نہیں لیا منہ ملو ہو تو جہاں دل ایک رب تروسہ رکھنا کائنات دی کسے شہر نہیں رکھتا آمین بیٹھو بابا جی توجہ توجہ ہے کوئی نہ میں مثال دینا مثال دیا بولو بولو سنو جنگے پگڑ اسباب کوئی نہیں اسباب معمولی جائے اسباب نے پانچ سات کو کوئی تلوار کوئی چند تیر دو چار اونٹ تین سو تیرہ نہ نفری اصل کا زور اعتماد ربتے جی اصل طاقت ہوں مدینے نکلتے اعتماد سب سے میدان چاہے جب اعتماد رب تن گئے متقی رب آخیا ہوں میں ویخو سی تاستے رواں کیونیں کھولنا سن جنگے تبوک ال صحابہ دی تیاری ہو رہی ہے حضرت عثمان اس مہینے شہید ہوئے میں, میں عثمان غنی سرکار نے بڑی خدمت کی تھی جنگ تبوک انتہائی مشکل وقت جنگے تبوک ہوا صحابہ تھے ہتھا کہ کئی کمزور جہے سن ہالے کمزور ایمان والے وہ پھرن والے ہو گئے سن کہ نہ ہی جائیے پر جہے سن مولا علی شیرے خدا ورگے سدھی کے اکبر فاروق آزم عثمان غنی ورگے بلال حبشی ورگے تیار ہو گئے فوج ٹور پی جدو ٹریتی کا رستے دے اندر پانی نہیں تے صحابہ کرام نو اونٹ زما کر کے اونٹان کی اوجڑی وڈ کے پانی نچوڑ کے او پانی پینا پی مشکل حالت سی پر اعتماد جے ہوں اسباب تے اعتماد ہندہ طاقت دے اعتماد ہندہ اصلے تے اعتماد ہندہ زور تے تے قدی صحابہ میں ہو جائے ہال تبوک دی جنگ نہ نبی دے یار گئے دسیا اصل نگہ اس سلان تھی رکھتے سلان والے رب رکھنے آئے آئے آئے جنگی فوج جنگ جیت کے واپس آب کی لاہر ہو رہی ہے آئیے جنگ تبوک فتح کر کے آئے نا اگلے لڑ کی توفیق نہیں ہو سکی توجہ نہیں کی تیار. تے اے رب دے حکم تے رب دے, حبیب دے حکم نئی چڈیا حالت کی حالت چھڈو اسماب نڈو کو اعتماد اے پیر صاحب کبلا رحمت اللہ علیہ نے دس کہ لا جو شے کو نبی شا اللہ دا حق بندہ تو کسی اللہ دا شریک یعنی شرک ہوئے نگا نہ چھپیا ہوئے اور سن اللہ تعالیٰ قرآن فرماؤں گا ارشاد فرائی تمتا ہو ہو اللہ فرماؤں جڑا اپنے خواہش نفس خدا بڑائی بیٹھا ہے تو بلا خواہش نفس کو خدا بنا مطلب یہ جی میں خواہش نفس آخے گنا جی حلال نرام سب او دے مطابق چلیا آوے آوے اے چھپیا مشرقی, مشرقی نو خدا بڑائی بیٹھائی کنوان دسو ہوں کھڈے ایس تھان سے بیٹھے کن ہزار پندرہ سو یا ہزار بیٹھا ہے یا جی بیٹھے نے کن نے سو جی نرس کی خواہش کے الٹ چل رہے ہو رب دا حکم کچھ رسول اللہ دا کچھ تے سڈے اندر وانتی خدا دا حکم کچھ مننی دی چی حدیث پاک کے چاہے چالی بندے یہو کسے کسی شہر شریک نہ بنا اعتماد کرے نفس دی خواہش دے پیچھا چلے الاٹ چلنے والا وہ اندر چالی ایک پاس یہ شہر ابانی کا درجہ ہے کلا بھی کافی ہو جائے وجہ کی, نہیں کی آئی سفارش کرن اس پاک لال شرک نہ بلا ہشایا سفارشی پیچھوں جڑے اللہ سونے دی توحید کامل ہوتکی کا درجہ یہو جا چالی پھر ہاتھ اٹھا تے سے بخشیچے نا سفارش نہ مردہ ہوگی اگو ہی مان والا کئی بار جنابے پڑھنے جناوے وہ جا پڑیدہ ہوتا ہی وہی بخشوا جا کئی بار ایپ اسی درجے دا ہووے एक बुड़ी माई फौत हो गई कमरे चुंचीए कफन चोर गया कफन ना के खिचण लगाए माई उठ के बह गई आई है जन्नति जनती का कफन प्या खिचदा है मैं मुर्दा पर कफन लादा रहा वहां अज जनती बन गया माई आं जो भी नमाज पढ़ती सौ रब रब करती सां मैला दारगाहे दुआ करी हूं सौ मौला जोड़ा मेरा जनाजा पड़ेगा ओनू भी मां फरमा देवी ओनू भी जन्नतता फरमा देवी مینو مرنے دو بعد پتا لگا وے میں بھی جنتی ہوں میرا جنا دے پڑھنے والے بھی جنتی ہو گئے جنتی ہو کے جنتی کا کفن پہ چڑھانا بس چوٹ جو وجی نہ پچھے کفن چوری کدھر گئی ولی اللہ دا ہو کے مریا آخنا سبحان اگلے قبلہ اگلا متقی ہوئے تے پچھلے بخشی نہیں پچھلے مت مالو خدا تا پٹھا گول کرے دور ای کی مت کا بیڑا گرک نہ کرو خانہ خرابو ٹیڑیاں ویخن والے لانتی ربی کی حدیث کتوں سمجھ آ رہا ہے مانو تازار فرن تو کتوں سمجھ آ مردود فکا لکھے ساری شریعت فکا دیا کتابوں جس منا باہر فرن بازار پچھے نماز پڑھنی جائز کوئی نہیں ادیس سمجھ آمام ابد الواب شارا نی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کشف الغمہ شریف میں فرمایا حدیث اے حدیث اے رسول اللہ اس کو سمجھا سکتی ہے جس کے سامنے مٹی اور سونا برابر ہو جاتے ہیں پھر دیر سمجھ آؤں دی تو اترے ہو نہ ہو جائیا اللہ قرآن فرماندہ من وہ من الم وفترا اللہ ہل کا اللہ آڈا او او جھوٹا ہوا جرال اللہ تے بہتان بندی کھڑا رب جا کھڑا ہے وا لے میں رب آدھا ہے کون نبی پاک فرما نے مان کا من کا ربا لیا متام بن فل یت ببا مکا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولیا ہے دا ٹھکانہ جہنم میں اسے واسطے خدا دی قسم حدیث رسول اللہ انہیں نہ بیان کر دیا کرو حدرت ابد اللہ نے مسود صحابی حدیث پاک جب بیان کرن دی کسے نہ حدیث پاک بیان کرو تے آپ دا رنگ اٹھ جاؤ کٹا پیلا ہو جانا تو رو رو کے پہرا حال کر دینا فرمانا میں ڈرنا وا مت میرے منہ میرے چبی دے لفظا تو ہٹ کے کوئی لفظ نکل جاوے ماریا جا ایسا تو سمجھا شاید کوئی نہیں سفتار جی مرضی جھوٹ بولی ہوئی والا علماء نے سد تک لکھا نبی پاک سرکار دے اتنے جھوٹ جان بوجھ کے بولنا ہے کفر بنتا کئی سد تک بھی لکھا توجہ نہیں کیلے सुबह अल्लाई हदीसों वाहत की इस हदीस की हदीस के मेहर ईशा गोलवी के बयानों तशरी होके पिछों सरकार दिला पढ़ने वाले मुतकी दे आपने ईमान का कूडा की खड़े हो जे सिफारशी हाथ उठावन अगलिया तो फरिश्तार आप ही लम्मा पा लेंगे کیوں پچھلے تیرے تیرے پچھلے آ کے پچھے تیر سفار سی بڑے کھڑے ہوے پچھلیا منی کھڑا اس واسطے سا تینوں لترا اور پا کرنے دہلا توجہ نہیں کیتی میرے والو تو سو ادھر بنے میں ویخ ادھر بنے میں نے ویکھن بیٹھو سی اگے ہوا اگلے آدیش اگلیادیش ایک حدیث پاک کا بیان ہوا یہ جھوٹ بولیا گیا ہے غلط بیانی تو کم لیا گیا ہے جڑا یہ آخیا گیا سو دور کلا ہوتا ہے چالیا کلا کوئی حدیث پاک ہو جی گل نہیں آئی بلکہ اس حد تک آیا کھڑا حدیث پاک جج یاتی زمان وہ نا سے جج تو میں آؤں نا فلم مومن مستدرک حاکم دی حدیث ہے زمانہ آئے گا ہی مسجد کٹھے ہونے گے مومن ہونگا, چوئے کوئی نہیں گا. خدا دی قسم کر کے شیشہ شیشا, ونانا, کئی ورہا شیشا نا کئی خیال آ شیشہ نہ لینا مت خنزیر دی شکل میری ہوئی ہونے آسان ادر بئی مانت لانتی بن گئے اپنے دے کوئی نہیں سمجھ ہی کوئی نہیں سانو ایماندی تک آسان جھوٹ تھپی کسرا دجی حدیث بیان ہوتی ہے وہ جی ترے بندے بھی جی دی تریف چا کر یہ بھی سنی دے بلکہ میں تو یہ سنیے ہاں مرن تو بعد کوئی تریف چا کرے او سا میں خیا بو جے گلے تے نہ کسے کافر جہنم جا جانے کیوں کوئی کنجر کلنٹن دی تعریف کر د کوئی لےڈی دی تاریف کر لیڈی ڈیا مری ہے نا تے میں چودہ سو بندے کے منہ چڑھیا ہوئے ہوئے بڑی اچھی بیبی سی جی ہوئے ہوئے بڑی سخی کسے جو گٹو پھڑیا انکار ہویا ہی نہیں سخی عورت سی لات میں نال سنے اچھا کوئی کنجر مریا ہے سلطان ہی مریا وہ جی اللہ دا ولی سی پکا اٹھارہ انہیں حارج کیتے مسیح پائی نماز بڑھتا سی وہ پوچھتے میں آملا ہر جماعت والا کن فرکے نے کنیا جماعت نے کن ٹولے نے کنیا پارٹیاں نے ہر شیطان اپنی پارٹی والے کی تاریف کرتا وہ جی ساڈا واہ جی وہ تو بندہ ہی نہیں کوملا فر جنت جہنم کھا تے سارے جنت جانا تو میں ایک جگہ تے تہ سطق سنیا کھی جو مرضی اتے کرتا ہو جو مرضی اتے کرے نا جدو ایک دو بند تاریف کر دی نا رب آدے یہ جھی بھی تاریف پہ کرتا ہے نا بات گیا گانا گاہ میں جب یہ سنیا نا میں آخیا اگے تو انجی ساڈا کباڑا ہوا پیا ری کسرے بھی کڈی جا پھر میں سوچا میں یہ موضوع میں ضرور بیان کرنا ہے تاکہ حقیقت کھل جائے حضور سرکار کی امت بچ جائے گمراہی والے پاسے نہ جن گل سمجھا جی میں اے ہوں یہ حدیث بھی بیان کر اے مسلم شریف ہی چو بھی بیان کرنا تے باقی حدیث دیا کتابوں بیان کرنا مسلم دی حدیث پا کے وے کہ صحابہ فرما نے ایک جنازا گزرا بندے ان کی نیکی تاریف نبی سرکار نے فرمایا واجہ بت واجہ بت واجہ بت جنت لازم ہو گئی جنت لازم ہو گئی جنت لازم ہو گئی <سلام> یعنی لازم ہو گئی لازم ہو گئی لازم ہو گئی پھر جنازا گزریا تو لوکاں دی کیتی بڑائی نبی پاک نے فرمایا واجبات واجبات واجبات لازم ہو گئی لازم ہو گئی لازم ہو گئی عمر پاک نے عرض لازم ہو گئی قربان ہو جنازہ گزریا پہ جناب نے فرمایا واجبات واجبات واجبات لازم ہو گئی لازم ہو گئی لازم ہو گئی پھر جنازہ گزریا تو انہیں برائی کیتی ہے آگے سرکار نے فرمایا واجبات واجبات واجبات حضور نے فرمایا ج تعریف کرو گے وہ جنت لازم ہو جائے گی وہ اگ لازم ہو جائے گی اللہ گواہ اللہ گواہ جمیساں اللہ دے گواہ اے حدیث پا کے مسلم دی. توجہ ہے کوئی نہ <تصفح> دس ہزار روپئے ہے سیٹ آیا میں گی بھی خرید سکتا سانج خرید سکتا لیکن میں اپنا مدنی تاجدار سرکار کا خزانہ کٹھا کیا اج کٹھا کیا تین پیا وا یہ سن حدیث پاک حدیث حدیث دی تشریح کر امام جلال سیوتی فرما ہے حدیث چاری طریقے نال جدو سڈے تک پہنچے نا تو پھر سانو مانے دا پتا لگتا ہے کہ مطلب کی ہونا ہے اس جامل مسانی دوس سنن صفحہ نمبر دو ہزار نو سو انتالی نبی پاک سکار نے فرمایا مار تکو لون افیر جو لوٹل افیر سبھی لاہ ساب تصا کی آخ دے جو اس بندے بارے جڑا اللہ دے رستے قتل کیتا کیا دین بچ ال رات خیال جنتی نے فرمایا ال انشاء اللہ تعالی جنت ہے پر جی اللہ چاہے گا یعنی پکا فیصلہ نہ دیا جے رب داہن دے چی پھر نے فرمایا کی آخد جی اس بندے بارے جڑا سبیل اللہ, اللہ دے رستے دے مر جہلوں کوتل کر دے آپ ہی توجہ نہیں کی مسلم دین کا علم پڑھنے والا مر گیا ہے اللہ دستے مریا حاج ہی حج کروف حج سے پہ جا راہ مر گیا, ہے، اللہ, دے رستے گیا ہے۔ اللہ یار حضور نے فرمایا او دے بارے کی آخ دے جی ارد کی تی اللہ ہو آلم اللہ تے اللہ د رسول زیادہ جانتے ہیں حضور نے فرمایا ال جلا اللہ او بھی جنتی ہے پر جی اللہ چاہے گا پھر حضور نے فرمایا فما تفیل او سبندے دے بارے کی آخنے جڑا مرد ہے رَجُلَانِ ذَوَا جو تے دو بندے اٹھ کے ایسے جہے عدل والے نے عدل والا نبی دی شریعت انہوں آخیا جا ہی جڑا کبھی گناہ نہیں کرتا تو جو نہیں کی تھی। دو بندے ادل والے اٹھ کے آن دے دے لا خیرہ. اسا تے خیر بندے دیا چنگائی ویخیا نے قالو اللہ و رسولو عالم حضور نے اس بندے دے بارے فرمایا کی آخر جی جڑا جی مرد ہے دو بندے عدل والے وہاں چنگائی ویخیاں نے بڑائی آخر جی وہ بندہ جدو مر جائے حضور نے فرمایا صحابہ نے ارد کی تھی اللہ ہو و رسول آلم اللہ زیادہ جان دے اللہ دا رسول ہی زیادہ نبی پاک نے فرمایا ال جنا ان شا اللہ وہ بھی جنتی اگر اللہ چاہے گا فما تقولون تو لوگ مارتا پھر حضور نے فرمایا ایک بندہ مرد ادل والے ادل والے دو بندے اٹھنے آدھے نے اصل سے اسے چنگائی جان د کوئی نہیں چنگائی والی گل ایسا نہیں ویکھی بارے کی آخر جی صاحب نے ارد کی اصل آنے اجہن میے ہزور نے فرمایا گنہ گار ولہ ہو گفور اللہ بہت بخش ہار مہربان کی مطلب اس جنتی ہو فیصلہ نہ جہنمی ہو مولا دی مرضی ہے جی کرے اس حدیث پاک اے رکھو ادھر مسلم شریف والی ادھر کھولا بخاری شریف دی شرح تے حدیث کا مطلب تا ہی کھلے گا توجہ ہے کوئی نہ یہ مسلم بخاری شریف دے کے حدیث پیش کرن لگا نبی پال سرکار نے فرمایا عمر بن خطاب توجہ عمر بن خطاب دے کوڑ ایک شخص بیٹھا ہوئے ایک جنا گزرا لوگ تعریف کیتی عمر نے فرمایا واجہ پھر فر جلا گزرا پھر لوگ تعریف کیتی حضرت عمر نے فرمایا واجہ پھر فر تیسرا گزریا لوگ برائی بیان کیتی حضرت عمر نے فرمایا واجب لازم ہو گئے اب لسو درد کرتے کی واجب ہو گئی امیر المو منی نہ آپ فرما نے او میں اوے ہی آخیا وے جی نبی سرکار فرمایا سی ہزور نے فرمایا مسل مسلم شاہد لہو اربا تو بے خیر اد خالو حلور نے فرمایا کوئی مسلمان آ گئی شرط مسلمان دی. بولو بولو کوئی مسلمان جیس بارے چار بندے اچھائی دیکھ خیر دی گواہی دین جنت اللہ اسنو داخل فرمائے گا فکالا و سلاسا حضرت عمر نے فرمایا فکول و سلاسا کیتی کی رسول اللہ چار دی بجائے تین عمر فرمایا تین بھی فکولنا ویسنا نے اثر کیتی دو حضور نے فرمایا دو بھی ثم لم ال ان ال پھر ایک دے بارے اصا نہ پوچھیا چوپی رہ گئے دو تک لے گئے ہوں گل سمجھی دو تک چلے گئے تو او حدیث تو پالیول مشا نہیں دے وہ دو آیا ہے نا شرط لا دیتی عدل والے کی عدل والے کی بلا اے پکی روٹی نہیں پڑی میں <laughs> اے حضور دے جوڑے مبارک ددکا صدقہ گانے چشت اہلے بہشت غوث پاک میران کی نگاہی جس دی برکت نال حدیث دے صحیح نچوڑ تک پہنچیا و <laughs> جائے توجہ ہے کوئی نا ہر کبلا ایک تو شرط لگ گئی اگ لوالے ہو خود قبیرہ گناہ تو بچن سگیرا سرار نہ ننگے سرے پھرن والے فقہا میں لکھا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی بازارے فوکہ لکھے میں گناہ نہیں پر شرح محمد میار بندے دی گواہی گر جی مزاق سمجھی نبی شریت یہ پل سرا پو سرا جڑا دنیا جی شریعت لگ گیا اد لال شرط ادیس اسا نتھو خیرے کنجر کمینے لچے بے مان منافق سارے جہ جی تاریف کرن لو جی جنتی ہو گیا پکا اے? نبی کی حدیث میں تبدیلی کرتے ہو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن جو حضور کی امت کو گمراہ کرتا ہے اس سلانتی کی نہیں ہو <تصفح> سمجھ تاریف دے کلمات کی اے ہو تاریف ہونے بھائی اے یہ کل تاریف ہوتی ہے منڈا بڑا چنگے سی मुंडा बड़ा ही चंगा क्यों हाथ का एडा खुला मुंडे बैठे ने संगी आखिया यार अच्छा शराब चलनी चाहिए उन्हें बोझ हाथ मारे उन्हें आखिया है भावें जिमिया मर्दी बोतल लाया हथ खुला ही बड़ा जे मुजरा हो रहा دس دس ہزار ہاتھ دا کھلا ہی بڑا یہ تریف ہوئی سم کے جاوا تریف کرنے والا پہ اگلے بخشے گئے وہ بائی قوم نو شریعت دا پتا جو نہیں گناہ نیکی گناکیج کڑے میں گناہ سمجھ کھڑے میں آرام نلال سمجھ کھڑے میں ہلال آرام سمجھے سنت ہو گئی سنت بدت ہو گئی برائی نیکی ہو گئی نیکی برائی ہو گئی مائے ہو جا لانتی تے کروڑ گواہی پیش کرے اگلا ہو جانا منتھی چاہے فلانا دلر بڑا اور سلطان رائی چنگا ہی بڑا کی پوچھنا فلموں میں جب آڑی چک کے لے جا رہے ہیں سلطان دیا آڑ پھیریا فریا نو کٹ کے پرا ماریا چکیا موڈے سے سٹیا لے جا وہ لانت خدا دی پوے بھائی ادی دری لگتی ہے جنو موڈے سے سٹی یہ تریف ہونے سدکے اے ہو جہ مبارک گواہ آہ, اے ہو جہی پاکیزہ گواہ ہوا سرکار رب کی بارگاہ میں جھوٹے گواہ لانتی نہیں چلتے سن ہون تاریف کے ہو جی کرن. آہ, آہ. تاریف کہہو جی کرف کرن والے ہو جہ ہو تعریف کرنے بھی حدیث سو oh, یہ مستدرک حاکم کہ حدیث کون تو کالو جنازت فلان صاف جنازا گزریا ہے اسا حضور دل بیٹھے ہاں فرمایا کی جناز ہے ارد کی فلانے کا جناز ہے اے اللہ نال محبت رکھتا رسول نال محبت رکھتا ٹھا اللہ. اللہ دی فرما برداری ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا تاریف دے کلمے یہ توجہ نہیں رکھی کوئی تریف نہیں آ بار لاؤ چیدہ باہر لاؤ سو ماری پھر دا پیتی فردا سی پتا ہی کو نہیں بندہ مارنا تو دس دے دشا ہی کونی بلے بلے بلے وہ چھی دیا ہوا جڑا ویکھے چیکے لاکھ جڑا ویے تو بئی مان اللہ پواہی دے نال آخر اللہ نال محبت رکھتا اللہ دے رسول نال پیار کرتا اللہ دے شریعت والے کام کردا توجہ ہے کوئی نہ شریت کا آپ پتا ہوا بھی حرام حلال کیے ہی کسے دے بارے گواہی دے گا نا بھی وہ شرح مطابق چلتا آپ پتا نہ ہوتا خدا کی قسم کڑکیاں نہ رنگ لنگیا نچدیاں بسا چل کیتی ہے تے کئی بندے بولنے مول سب اس میں کیا برائی ہے جیڑا کھا وڈی بے حیائی نو برائی نہ سمجھے وہ تو آپ ہی آخے گئے سارے چن سو نبی حدیث وسلم خود عدل والے ہو فتل باری شرح بخاری حدیث کی کتاب ہے فرمایا اے نبی سرکار دے دی دی صحابہ دی گل ہے کہ وہ سچے گواہ ہاں سن جاریف کرتے سن واقعی ہی جنت کے قابل ہوتا فرمایا باقی صحابہ تو علاوہ اے کا سو بسکا ول متک صحابہ تو علاوہ ان لوگوں کی گل نے جڑے تین چ پکے متقی پہیلگار ہو خود نبی شریت نمج بھی سہی تے ہو دیتے چلن بھی سہی یہ بندے دو جدو گواہی دین فلانا چنگا سی شرح چلدا سی حرام تو بچدا سی نیک سالے بندا سی، اللہ رسول کا پیار رکھدا سی گواہ اج دے گوی انجدی فیر آپ جہے لکے سڑے دے میں معاف کیتے تھوڑی گواہی جنڈا تر گیا آلد! توجہ نہیں توجہ نہیں کیماندار دسو دھا دن کا پانی ہو گیا کہ نہیں <عطلب> دے دکان تو دھد دن والا نہیں لبے گا تمہیں نئی سرکار ذریعے قیامت والے دن میرے بتھیرے گناہ ہون گے لیکن ایک گناہ میرے نام دا اے ایک گناہ نہیں ہونا. نبی سرکار دے جوڑے مبارک دستا کیوں رب نال واعدہ کیا ہوا ہے جان چلی جاوے کوئی پرواہ نہیں سمجھا تیرا کام حضور دی امت نو سناونا میرا کام تیسری حدیث تیسرا مسئلہ کی بیان کرتے ہیں کوئی مرن تو بعد کسی نے بھی کچھ نہیں آخنا چاہیے <laughs> بولو بولو تو یہ دسو یزید مر گیا کہ دینا تو اندھی کیوں پھٹے چکی پھر دے تا بیڑا گڑک جائے <laughs> <laughs> ساری بہاری ماحول بھی تکلیف رہے جدید جدید مانتی جدید مانا مان نہرا تو ادھر آتے مرے نج نہیں آخری دکھو پٹی کھڑے پہ گل کی مسئلہ بھی آخر چل کر کے تکریر مقا دیا کر دیا حل جی مرے کی بدخوئی نہیں کر سکتا بندہ تو ندی پاک کے سامنے سابا کرام آخیا وہ فلانا بڑا ہی برا سی نے فرمایا لازم ہو گئی جہانم نبی کے سامنے برائی بیان ہوئی ہے موئے حضور نے کیوں نہیں روکیا کی دسا مونا مطلب مسلم شریف کی امام شرف الدین شرفی نو بھی ربی اللہ تعالی نی اسی حدیش جہی پہلو جناب نو سنائی سی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جڑا مردوں برا بولنے تو روکیا گیا نا وہ ہے ایس منافک نہ کافر نہ ہوم بے تظاہر بےفس کا بدت الانیا فس کو فجور شرعام تے بدت کوئی وہ بھی نہ کرے تے ایسے بندے نو مرن تو بعد برا نہ آکو جی منا فیک تو چک فٹے دا میں چکی رکھنا ہوں جی کا تے تو ڈٹ کے آکھو جے جیسک علانیہ فسک جی میں الانی خدا دی قدم تو کتے بیٹھ جی اور داری علانیہ فسک جی سریام فسکے یہ برائی بیان کرو داری دی فلانا داڑی منہا دا ہوتا سی مر گیا دے اندر برائی سی کوئی گناہ نہیں ہونا بیان کرنے والے سریام برائی نہ کرے سریام بدت نہ ہوے بد مذہب بد مذہب بیتی شیتان ٹولیا تعلق رکھنے والا سننی مذہب تو علاوہ جنے مرضی کچھ پٹے چوکی رکھو okay. کوئی جائے اس کو حرام نہیں کر سکتا جڑا بندہ گنا ہجے ہے تے لک کے کردا لک کے گنا کرنا چھپ کے او, سے حیاء ہوندہ ہے, او تاں ہے تے ہوں تپدیا بندے کو ایمان ہوتا ہے شر عام جیڑا آپ نشانہ آپ کو بڑھائی پھر دکھے میری مرن تو بعد کوئی برائی نہ کرے منگو نہ نکے گل مطالبہ خلاف سمجھ آ گئی نا کوئی نہ یہ ہے تین ہے دیشوں کا غلط مطلب نشان دہی جا کے ہاتھ میں رکھا دتا جن سمجھ آ گئی ہے فبیا جنو نہیں آئی میں ہاتھ بننا وہ کسے ہور مولوی دی جڑ پٹے میں کمزور ہوں دے dard ki pehli <laughs> lamhe <laughs> pehde گل اور سانیا پسا ملنا کوئی یار ایک اپنے یار بنایا رنگ رنگ کوئی یار garis kuna meulan ala lembe fede sabar بخش بخش منہ کرنا کی تیرے دریا مجرم تھی چا محرم کرنا ترا فصل بچا شولدی بابے نے بابے نو لگیا خاجا اجمیری نے بابا فریدوں لگیا کیا شکار بابا جی او پاٹ پٹندیا رنگ